جس دن تم آمان والے مردوں اور آمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کے دہنی دوڑتا ہے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنت ہیں جن کے جی نہر بہیں تم ان میں ہمیشہ رہو یہی بڑی کامیابی ہے